السلام علیکم جی السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی راج صاحب کیا حال ہے کیسی طبیعت ہے اللہ کا احسان جی آپ خیریت سے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ اور اپنی شمع. جی الحمد للہ بالکل خیریت الحمدللہ للہ کام اس طرح ہوتا ہے ایسے ساتھ سے چار بجے سٹارٹ کرتا ہوں میں آج میں چھٹی تھی اس لیے میں فیس بک پڑھانا چار بجے کرتا ہوں چھ کام ہوتا ہے اور صبح سات بجے جو ہے نا ختم ہوتا ہے پوری رات پندرہ دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے پھر انسان کتنا ٹائڈ ہو جاتا ہے یہ کبھی کبھی ٹائم مجھے مل جاتا ہے کام پہ جب ورکر مینیجر وغیرہ نہیں ہوتا تو میں یوز کر دیتا ہوں تو نہیں ملتا ٹائم سے اور جی الحمد آپ کا تعلق کہاں سے ہے پاکستان سے پاکستان سے ویسے تو میں ہمارا جو ابائی جو شہر ہے باقی وغیرہ شادی وغیرہ سے نئی تازہ ہیں آپ کے پاس بس نئی تازہ آپ صرف ان شاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے بات ہے نا ایک ارشد اور آپ ٹھیک لیکن تھوڑا سا انداز گالیاں شروع کر دیتے انداز بہت نہیں گالیاں تو آپ حضرات کی طرف سے بھی آتی ہیں طرفہ چیز تو ہے نہیں ہے نا تو so, ماشاء اللہ لیکن وہ جو رہتی ہے نا جن کے پاس دلائل سے بالکل بس یہ دونوں طرف دونوں طرف کے ایسے لوگ ہیں آپ خلفان اپنے کو دیکھ لیں اس کا انداز گفتگو آپ کے گفتگو کا انداز میں نے بس وہ گفتگو کا انداز ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے نہیں سنی نہ پاتے میں جواد بھائی کو خالفان بھائی کو ان باکس میں میرے پاس میسج میں ان کو سمجھاتے تو یار اس طرح نہیں تھے نرمی سے بات کرنی ہے اخلاق آسان طریقے سے ہمارے جو استاد تھے نا میں تو ان کا عبداللہ بہل پوری نام تو سنا ہوگا رحم اللہ جی جی بالکل نام تو آپ نے ان کی تقریر وغیرہ بھی کچھ نظر سے گزری ہوگی تو ان کا اندازی گفتگو بیان کس طرح بالکل دلائل سے آرام سے اگلے سے بات کرو کسی کو زبردستی تو نہیں ہے جو چیز ہے آپ کی طرف بھی دلائل ہوتے ہیں ہماری طرف سے دلائل ہوتے ہیں آپ بھی کچھ اپنی طرف سے بنا کے تو نہیں دیتے ہیں نا سیدھی سے بات آپ بھی علماء ہم سے دیتے ہیں हुँ. اور ہم بھی سلف صلح صالحین سے دلائل جو نوٹ کرتے خالی جو سمجھنے میں جو لگ جاتا ہے سمجھنے میں کہ ہم کیا سمجھے اور آپ کیا سمجھے تو بس پھر یہ کوشش کرنی چاہیے نا کہ بھیا ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھے لیکن یہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی بجائے ہوتا یہ ہے کہ نہیں میں سچا ہوں تمہارا نقطہ نظر ایک مائنڈ سیٹ تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد بڑا خوش ہوا وہ جو آپ کا لیکن ضرورت نہیں تھی ویسے آپ نے اس دن تھی ماشاء اللہ کہ اللہ صبح ہم بھی ہم اس کے آگے بیس کرتے ہی نہیں صوفی لوگوں نے نہیں صوفی لوگوں نے یہ بات نہیں چھیڑی بات تو پہلے سے ہی ہے لیکن مسئلہ درمیان میں پھر آ گیا کہ بعض لوگوں نے اللہ کی ذات کو عرش پر محدود کر دیا مثال کے طور پہ مجسمہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو آیات کے ظاہر سے استدلال کیا انہوں نے جو ہے وہ عرش کے اوپر جو ہے وہ کر دیا جہمیا ہیں انہوں نے کہا جی نہیں عرش پر نہیں ہے بس زمین پر ہیں زمین کے ہر جگہ پر ہیں زمین کے ان کے فی کل مکان سے مراد جو ہے نا مداخلن فی کل الشی اور ممازی جمبک الشین یہ انہوں نے اپنے لیسا سا لئی سا الہن ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ایک جگہ پہ ان کے عقیدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہا ہونا فی الارض کہ اللہ یہاں پہ یہاں زمین پر ہے تو یہ ہاں جب دونوں قسم کی انتہائی پیدا ہو گئی تو پھر جو ہے نا وہ عقیدہ واضح کرنا ضروری تھا بعض حضرات نے مجسمہ کے رد میں مجسمہ نے اللہ کی ذات کو محدود کر دیا ٹھیک ہے تو اپنا عقیدہ واضح کرنا ضروری تھا کہ اللہ کی ذات محدود نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جامعہ نے اللہ کی ذات کو عرش سے عرش کا انکار کیا آسمان کا انکار کیا انہوں نے کہا جی نہیں زمین پر ہے تو وہاں پہ ان کے رد کے لیے ضروری تھا کہ فوق عرش بھی کہا جائے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات فوق عرش بھی ہے تو یہ جو میں جس طرح میں آپ سے میں نے امداد الفتاوا کا آپ ایک کو, سوال ایک جی کو, سوال کو, آپ کو شاید یاد ہوگا امداد امداد الفتاوا کا ایک فتویٰ میں نے لگایا تھا جس میں مفسرین کا اور صوفیہ کرام کے جو آپس میں بظاہر تعارظ ہے اس کا انہوں نے پوچھا تھا انہوں نے یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا مفسرین نے معیت علمیا جو ہے وہ معیت ذاتیہ بل کے رد میں مراد لی ہے ٹھیک ہے جبکہ جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے جو ہے وہ معیت ذاتیہ بلا کیف کا قائل ہیں وہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ فلام مکان کے اندر محدود ہے نہیں میت ذاتیہ بلا کیف بلا تحدید کما علی کو بھی ہے یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے تو بس اس کے اندر تھوڑا سا ہم لوگ کچھ سے بہت آگے نکل گئے ہوئے ہیں اس میں بعض لوگ آپ کی بات ہے نا وہ اس میں لوگ بڑے مشدد بھی جیسے آپ بھی جانتے مراد جو لوگ جیسے میں آپ کو ایک شیخ ہے آپ نے نام تو سنا ہوگا شیخ وہ تو فوت ہو چکے ہیں رحم اللہ شیخ اللہ ابھی یمن مست وہ دو ہزار پانچ میں تھے برطانیہ میں آئے تھے دعوتی تبلیغ کے سلسلہ میں اس وقت وہ نتابی تو ابھی تو ماشاءاللہ میں کافی وہاں پہ تو یہاں تو عیسائیوں کے چرچ میں آئے ہیں جگر میں وہی سے میں آپ کو تھوڑی سی بات چاہتا ہوں کہ آگے شروع سے بات کریں گے تو تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہو تو ان کا تو کو اللہ ہے کہ وہ ناوز کہتے تھے کہ بیٹا مانتے ہیں جی جی تو ان سے پوچھا انہوں نے کہ آپ یہ بتائیں گے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ناؤزب اللہ اللہ کا اللہ نے اوقات بنا لیپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں اللہ تو اس چیز سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ انہوں نے خود ہی سوال کے شیخ نے ان سے کہ آپ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ ناؤز اللہ کسی سے اللہ نے کسی کے اندر حلول کیا یا اللہ سبانہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ مکاربت کی اس طرح نازب اللہ تو بیٹا ہو گیا یا کیا ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں ہمارا یہ عقیدہ بالکل نہیں کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبانہ و تعالیٰ اس کے حصوں میں سے وہ قصہ یعنی حلول کا عقیدہ ہے ہمارا نہیں میں سے حصوں میں یہ تو حلول کا عقیدہ ہو گیا نا ان کے انہوں نے اللہ کی ذات کو ایک ٹکڑے کر دیا نا اجزا بنا دیا جی جی تو وہی کہہ رہے ہیں اور حلول کا عقیدہ صحیح نہیں ہے حلول کا جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ اس کے سب رد کرتے ہیں وحدت الوجود کا نقل کیا گیا ہے آپ کو تو پتا ہے کہ یہ جو والا عقیدہ ہے وحدت الوجود اگر مختصر الفاظ کے اندر بیان کیا جائے نا تو وہ یہ ہے کہ یہ جتنی موجودات ہیں اللہ جلا شان ہوں کے وجود کا مظہر ہیں کیا یہ عقیدہ غلط ہے یعنی اللہ سبحانہ تنگ کا خالق ہے آپ کے مطلب دیکھیں جتنی موجودات ہیں یہ ساری کی ساری موجودات اللہ جل شاہ نو کے وجود کی مظہر ہے تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز, ایسی ایسی چیز, چیز نہیں ہے اس کا خلاصہ آپ کو اگر اس طرح کہا جائے کہ اللہ کی زبانوں کا قدرت نہیں اللہ سبحانہ نہیں اللہ کی ذات کے کا نہیں دیکھیں بھائی نہیں آپ دیکھیں نا اس کو سمجھنے میں آپ غلطی کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے مثال کے طور پہ اب جو مثال ہماری بعض کتابوں میں دی ہیں آپ حضرات اس کی بھی پوسٹیں بنا کے لگاتے ہیں نا مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی کترا جو ہے وہ سمندر کے وجود کی دلیل ہے کیا خیال ہے یہ کترا بھائی آخر پانی ہوگا تو سمندر ہوگا نا اب جو موجودات ہیں ٹھیک ہے موجودات جو ہیں کسی خالق کے اوپر دلالت کر رہی ہیں اب یہ ان موجودات کے اوپر اللہ کے اللہ کی ذات کا وجود موقوف نہیں ہے بلکہ ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ موجودات جو ہیں بتاتی ہیں کہ بھئی پیدا کرنے والا کوئی ہے کہ اللہ کی ذات کا وجود ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کا خلاصہ ہے وحدت الوجود کا اب بعض حضرات سمجھنے میں اگر کسی کو غلطی ہوئی ہے تو اس کے مطابق وہ فتویٰ لگا رہا ہے اس کے اوپر بہت سارے آپ کے तो جو بہت سارے مولانا صاحب نے جو دیکھے نا آپ وہ آئے ہے نا تم جہاں بھی اللہ تمہارے علم لیتے ہیں پھر آپ نے وہ دوسرا کو پتا ہوا دیکھے کیا اب دیکھیں انہوں نے علم اسی میں اسی میں وہ تفسیر انہوں نے کیوں نہیں بیان کر دی اگر دیکھو ایک فتوا ہے ایک فتوا ہے ایک تفسیر ہے ٹھیک ہے وہ فتویٰ کے اندر حضرت نے اپنا موقف واضح کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ معیت ذاتیہ بلا کیف مراد لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے مفسرین نے جو معیت علم لی ہے وہ میت ذاتیہ بلا بل کیف اس کا رد کے اندر لی ہے میں نے آپ کے جس طرح بتایا کہ جامعہ نے اللہ کی ذات کو محدود کر دیا عرش کے اوپر ٹھیک ہے اس کے رد کے اندر وہ سوری سوری مجسمہ نے مجسمہ نے مجسمہ نے اللہ کی ذات کو محدود کر دیا عرش پر اس کے رد کے اندر علماء نے کہا جی اللہ کی ذات لامحدود ہے لامتنا ہے ٹھیک ہے اب آپ ہی اگر تھوڑی سی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اب تھوڑا سا سوچیں کہ بھائی لامتنا سے مراد کیا ہے وہی میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا تھا نا آپ دوسری طرف یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں بھائی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی ادراک آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی جس طرح موسا سلاۃ السلام نے عرض کی تھی اللہ کی ذرا سمجھے آیت سے نا کہ ہے ہی نہیں کہ اللہ سبانہ کر ہی ایک تو ہے اللہ کی ذات کا ایک ہے اللہ کی ذات کا ادراک کرنا اللہ کی ذات کو دیکھنا دیکھنے کی استداعت رکھنا ٹھیک ہے یا اللہ کی ذات کو کوئی عقل کوئی ایسی کوئی چیز ہو جو اس کو سمجھ سکے صحیح طریقے سے ٹھیک ہے یہ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی کوئی کنارہ نہیں ہے اللہ کی ذات کا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ کو حدیث دعا سکھائی دعا سنائی ٹھیک دعا سکھائی آپ نے فرمایا کہ انت القبلہ کا شہید یہ اس کے اندر اللہ کے نبی وسلم مکان زمان بیان کر رہے ہیں نہیں اس میں دیکھیں مکان دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات صرف دیکھیں مکان مکان کیسے کہتے ہیں اور اس کا سفر نمبر یعنی کہ دو سو ٹو فور ٹو تقریباً سفر نمبر دو سو بیالیس ہے ٹھیک <تصفح> ہے امام اور رحم اللہ کی تو یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کا پسلا ہے زمین اور آسمان <تصفح> आ, سال اگر آپ ناراض نہ ہو آپ کی یہ میں نے روایت جو ہے نا وہ پوسٹ بھی پڑھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اس سے اللہ کی ذات کے محدود یا اللہ کی ذات کے جو ہے وہ کسی جہت کا تو کوئی ثبوت نہیں ہوتا اس میں تو یہ بتا تم کہہ رہے نا جو ہمارا نظریہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے خلاف نہیں ہے یہ جی جی اس میں آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں آپ کا کہ پر محدود نہیں ہے بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ میں جس طرح اللہ کی ذات کو عرش پر مانتا ہوں اس طریقے سے بغیر کسی کیفیت کے بغیر تحدید کے ٹھیک ہے اللہ کی ذات کو جو ہے وہ ہر جگہ اب ہر جگہ سے مراد آپ حضرات یہ لے لیتے ہیں فری کلی مکان بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں ہے کوئی جوہر نہیں ہے اللہ کی ذات اپنے جہاں پر اللہ کی ذات موجود ہے اپنی کیفیت کے ساتھ کوئی کیفیت نہیں ہے کوئی بندہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے اب دیکھیں عقیدہ کیا ہے عرش کے اوپر انکار ہم نے نہیں کیا ٹھیک ہے انکار نہیں کیا بالکل دیکھیں ہم ایمان رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے ٹھیک ہے لیکن عرش کے اوپر محدود نہیں ہے اب محدود اب ایک ہے کہ میں دیکھیں دیکھیں بھائی معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ دیکھیں ایک ہے زبان سے کہنا کہ اللہ کی ذات محدود ہے ٹھیک ہے ایک ہے یہ کہنا کہ بھائی اللہ کی ذات صرف عرش کے اوپر ہے عرش کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے اب یہ بھی محدود ہی ہے نا بھائی محدود کہتے کسے ہیں جس کا کوئی کنارہ ہو جس کی کوئی حد ہو جس کے جس کا کوئی اینڈ ہو ٹھیک ہے تو آپ حضرات نے تو کہہ دیا کہ بھائی اللہ کی ذات صرف ارش کے اوپر ہے ارش کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے نہیں دیکھیں اللہ کے نزول ہم مانتے ہیں تو جب نزول اللہ پر مانتا ہے وہی بات ہوگی نا کہ نزول کے بارے میں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ نزول نہ تو حرکت کے ساتھ ہے یہ نزول نہ تو پتہ ہی نہیں نا بلکل ہم ہی بات ہے نا. نا دیکھیں جب پتہ نہیں ہے تو پھر ہم یہ سکتے سک... اب یہ دیکھیں میرے سامنے اس وقت امام کرتبی رحم اللہ کی تفسیر کی ایک عبارت ہے ٹھیک ہے جس کے اندر لکھا ہوئی سا مجی اہو تعالی حرکتن ولا انتقال ولا زوالی کا انالی کا انزا او جو جوہرن ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حرکت کے ساتھ انتقال کے ساتھ یا زوال کے ساتھ آتے ہیں تو یہ تو جسم ہونا جو ہے نا وہ ہے تو جب اللہ کی ذات کے لیے حرکت بھی نہیں ہے انتقال بھی نہیں ہے زوال بھی نہیں ہے اچھا ان حدیث کا کیا کریں گے صحیح بخاری میں جو ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قدم کے بارے میں ہاتھ کے بارے میں دیکھیں بھائی ان کے بارے میں بھی ہے لیکن یہ تو ہے نا دیکھیں دیکھیں ان کے بارے میں دیکھیں ایک ہے اللہ کی ذات کے لیے جسم کا پاک ہونا شاید ہی آپ کا بھی عقیدہ ہوگا میرا بھی عقیدہ ہے بالکل ٹھیک ہے نا جب اللہ کی ذات کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں جسم سے پاک ہیں تو پھر اس کا مطلب قدم سے ہاتھ سے چہرے سے جسم والا معنی مراد لینا جائز ہی نہیں ہے لہذا, لہذا کیا کیونکہ اگر آپ اگر ظاہری معنی مراد لیں گے تو پھر وہ جسم والا ہی بنے گا نا ظاہری والا چاہر مثلاً جو ہے وج ہے چہرہ اب اس کا ظاہری معنی مراد لینے وہی بات نہیں دیکھیں ایک ہے وجہ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے کہ یہ ان چیزوں کے بارے میں صرف اتنا ایمان لایا جائے کہ یہ چیزیں معلوم ہیں کیفیت مجہول ہے لہٰذا ہم اس کے اوپر اتنا ایمان لاتے ہیں اس سے زیادہ باقی یہ نظریہ تو امت کا اجماعی ہے کہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے لہذا جسم والا مانا مراد لینا تو سب کے نزدیک ناجائز ہو گیا نا پھر والا رہنا ہاں دیکھیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کا ظاہری معنی مراد لیتے ہیں تو ظاہری معنی کیا ہے چہرہ ظاہری معنی کیا ہے ہاتھ ظاہری معنی کیا ہے پیر ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ جی پیر بھی ہیں ٹھیک ہے تو پیر تو جسم کے ہوتے ہیں ابھی یہ کہنا وہ جو تقریر کی وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی اس میں مولانا عثمانی محمد اقل عثمانی اور صاحب لکھتے ہیں کہ متقدمین میں جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے جس طرح وہ کہتے ہیں جامعہ کہ فرقہ اسلامیہ گپ وہ اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت لیتے تھے اس طرح تو دیکھیں یہ فرقہ یہ دیکھیں جتنے بھی فرقے ہیں نا وہ فرقہ فرقہ اسلامیہ تو ہیں نہیںرکا میں آپ کو بتا اللہ کے نبی سلم نے کیا فرمایا بس بس بس بس اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت میں سے کتنے فرقے ہوں گے ہلوایا جی علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت میں سے فرقے ہوں گے نا تو وہ سارے امتی تو ہیں لیکن فرقے ہیں امتی تو ہے نا آپ مانتے ہیں نا کیا آپ نے فرمایا میری امت میں سے فرقے ہوں گے اچھا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ میری عمر کے مجوسی میں وہ بھی بتایا ہے نا تاکہ بھیا میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے بتا دیں اچھا تو وہ بتا دیں اب یہ دیکھیں اس کے ہمارا ایک وہ میں سوال سے والا تھا وہ ہے یہ آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی آپ کہتے ہیں جسم کے باغ جس طرح آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ذات ٹھیک ہے یہ تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کلو کلو مکان کا لفظ کہہ نہیں کہتے کلو مکان سے مراد ہماری جو ہے وہ ایک دفعہ پھر آپ جی جی وہی میں بھائی وہی میں کہہ رہا ہوں نا دیکھیں ہم نے جب اللہ کی ذات کو کہہ دیا نا کہ اللہ کی ذات لا محدود دلاؤ ہے ٹھیک ہے تو محدود تو محدود ہوتا ہے کل مکان جتنا بھی مکان ہو جائے جتنا بھی ہو جائے وہ محدود ہے ٹھیک ہے نا ہاں تو جب مکان محدود ہے تو اب لا محدود اگر ایک جگہ پہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مکان کے اندر محدود بھی ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں لے سک شی میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی مثال کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ میں آپ کو جو مثال دے رہا ہوں یہ ایک تھوڑا سا ایک سمجھانے کے لیے تھوڑا دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک سمندر ہے سمندر کے اندر ایک بڑا سارا برتن رکھ دیا جائے ٹھیک ہے اس کے اندر سمندر کا پانی تو ہوگا یا نہیں ہوگا ہیلو بھیا آواز نہیں آ رہی آپ کی ایک سمندر ہے سمندر کے اندر بڑا سارا برتن رکھ دیں جتنا مرضی بڑا برتن رکھ دیں اس سمندر کا پانی اس کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا نا تو پھر کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ سمندر اس برتن کے اندر محدود ہو گیا نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سمندر اس برتن میں ہے لیکن برتن میں محدود نہیں ہے وہ دیکھیے دیکھے میں نے ایک مثال میں نے ایک مثال دی ہے اس مثال کا اللہ جل شانو کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرا عقیدہ ہے میں نے ایک چھوٹی اب یہ میں نے آپ کو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے یہ جو کہتے ہیں و مکان یہ سارے نہیں دیکھا دیکھیں دیکھیں جب میرا عقیدہ یہ ہے کہ کلو مکان سے مراد اللہ جگہ یہ تو ہمارا دیکھتا ہے نہیں وہ تو یہ میرا بھی عقیدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بھائی دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جہد سے پاک ہے کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے نا جہد سے بالکل جہد سے پاک ہے نا اب جہد سے پاک ہونے کا کیا مطلب ہے آپ جہاں پہ اس وقت جہاں پہ بیٹھے ہیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دائیں اللہ کی ذات نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کو دیکھیں نا جہد سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر طرف ہے کوئی خاص جہد ہے ہی نہیں اللہ کی ذات کے لیے دیکھو نا آپ یہ دیکھو نا کہ اللہ کی ذات جب آپ کہتے ہیں کہ جہد سے پاک ہے جہاں پر آپ اس وقت بیٹھے ہیں ٹھیک ہے غالباً کینیڈا میں بیٹھے ہیں نا اس وقت نہیں نہیں میں برطانیہ میں ہوں اچھا برطانیہ میں ٹھیک ہے آپ جہاں پر بیٹھے ہیں آپ کی ایک جہت دائیں ہے بائیں ہیں اوپر ہے نیچے ہے آگے ہے پیچھے ہے جہات ستا ہیں کیا آپ ان جہات ستا میں سے کسی ایک جہت میں کہہ سکتے ہیں کہ اس جہت میں اللہ کی ذات ہے باقی کسی جہت میں نہیں ہے ہمارا یہ بھائی جب ہم نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں ربی جو سب سے بلند دیکھے بھائی بلند بلند سے بلند سے مراد بلند <تصفح> بلاند بلندی <تصفح> سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات خاص جہت میں ہے اللہ کی ذات کے آپ جو بلندی سے مراد پتا ہی نہیں بلندی سے مراد یہ ہے بلندی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی شان اللہ کی عزت اللہ کا مرتبہ اللہ کی کرامت جو ہے وہ بہت بلندی ہے اللہ کی ذات بہت بلند و برتر ہے بے شد، بے شد یہ, یہاں پہ اب یہ نہیں ہے کہ جناب کہ اللہ کی ذات بذات خود جو ہے وہ ایک خاص جہت میں یہاں پہ تعالی, تعالی, تعالی तर... تا... مثلا اللہ تعالی چلا... اللہ قرآن کے اندر جہاں پہ اکثر جگہ پہ فرماتا ہے آہ... تا... آہ... کہ اللہ کی ذات آہ... تال اللہ وما یا سفون جیسے کہ تھوڑی سی آیت تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اندر کمی بیشی ہو تو ترجمہ کر دیں اللہ تعالی. جو وہ کہتے ہیں اللہ تعالی اس سے بہت بلند ہے مثال کے طور پہ کفار اللہ کے اللہ, اللہ جلا کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعال اللہ یا سفون کہ دی جو دی. کچھ یہ کہتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند اب یہاں پہ بلندی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کسی کو حصی ہے کوئی نہیں بلکہ اللہ کی ذات اس سے جو ہے وہ بالکل پاک ہے بلند اور برتر ہے ان کی باتوں کے مطابق اللہ کی ذات نہیں ہے اب یہ میں ن... نے جو مانا لیا ہے اولو... اولو کا جو انکار کرتے ہیں وہ دیکھیں بھائی انہوں نے دماؤ دماؤ انہوں, دماؤ انہوں, دماؤ ن... دماؤ انہوں نے الوب میں نے بھی بتا دیا کہ الوب ذاتی میں بھی مانتا ہوں جو سلف الصالحین نے الوب کا مطلب لیا ہے میں بھی مانتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ علوب حصی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ وہ ایسا الوب نہیں ہے کہ وہ اس الوب کے اندر اللہ کی ذات محدود ہو جائے وہی محدود بات آپ ویسے بھائی یہ تو اپنی طرف سے نہیں ہوتا کوئی ہے عیدہ ہی نہیں صنف حسوانی صاحبہ کا نہیں بھائی دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ ایک ہے دیکھیں ایک ہے زبان سے کہہ دینا یار ہم آپ کی کئی باتوں سے میں نے اتفاق کیا لیکن کئی باتوں میں آپ محدودیت کا یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں اچھا بھائی بالکل کوئی دلیل نہیں ہے اچھا چھوٹی سی ایک بات جو ہے نا وہ میں عرض کروں گا کہ میں نے پہلے بھی عرض جی کیا, دی کیا دی کہ جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے عرش کے علاوہ کہیں نہیں ہے عرش تو محدود ہے آج نا آپ کا یہ تو عقیدہ ہے نا کہ ارش محدود ہے مخلوق ہے جسم ہے عرش تو اللہ کی ذات کی مخلوق ہے نا اللہ کی ذات اس وقت بھی تھی جب عرش نہیں تھا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اللہ والا عرش ٹھیک ہے تو اچھا تو یہ عبد اللہ بھی ہے یہ پھر یہ اس کا کیا بنے گا یہ جو دیکھے نا یہ جو روایات ہے کہتا ہے کہ امام مالک نے کہا اللہ ہے اس کا علم پوری کائنات میں ہے کوئی بھی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں تو بھائی اس میں بالکل میرا اس کے اوپر ایمان ہے بالکل اب یہ اب یہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو فرمایا اس سے اس کے اندر کہیں کوئی ایسی چیز سراہتن لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی ذات کہیں نہیں ہے وہی تو لکھا تو ہوا نہیں ہے نا یہ چیز تو آپ مستوی دیکھیں عرش پر مستوی کا عقیدہ میرا بھی ہے کیونکہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ الرحمن عرش استوا لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ال معلوم ان ولقیف بس یہ ایمان اس کی کیفیت کا سوال کرنے پر امام مالک رحم اللہ نے لوگوں کو بھی اپنی مجلس سے نکال دیا وہی نا اب دیکھیں اگر کیفیت اس کی مجہول ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک عرش کے اوپر ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے आ, جب دیکھیے ایک چیز کی نہیں نا اب ایک چیز کی جب کیفیت ہی مجھول ہے ہمارا اس کے اوپر صرف اتنا ایمان ہے کہ استوا کے اللہ نے قرآن کے اندر استعمال کیا ہے ہمیں یہ معلوم ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے بغیر کیفیت کے بغیر کسی دلیل کے ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے ذات ارش پر مستوی ہے اب مستوی کا مطلب ترجمہ بھی نہیں کریں گے ہم کیونکہ ہمیں نہیں نا وہی نا جب کیفیت ہی مجھول پر پر ہے جب کیفیت ہی مجھول ہے تو پھر ہم ترجمہ کیسے کریں گے ترجمہ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو لہٰذا جب ترجمہ بھی نہیں کر سکتے ہم اس کی کیفیت بھی نہیں جانتے لہذا اس کی بنیاد کے اوپر ہم پھر دوسرے عقائد کا انکار نہیں کر سکتے جب کیفیت بھی مجھول ہے سارا کچھ مجھول ہے تو پھر ہم دیگر اس کو اس سے استدلال کم از کم اس سے استطلال نہیں کر سکتے دوسرے انکار اس لوگوں نے بڑے متشرد ہو گئے نہیں میں آپ کو کو بھی پتا ہے لگائے اس کی دیکھیں اس کے بارے میں علماء نے بالکل واضح لکھا ہے کہ جب تک کسی کی بات کے اندر کوئی تعویل کرنے کا موجود ہو مثال کے طور پہ ابن العربی ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے تکفیر کا فتویٰ لگایا ایسا ہی ہے نا تکفیر ہے, ہے نا اس نے لیکن آپ لیکن آپ ہی کے لیکن آپ ہی کے جو ہے مولانا سنا اللہ امر تسری صاحب جو ہے علامہ شوکانی رحمہ اللہ ہے نواب صدیق حسن صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے عقیدے کی جائز تعویل بالکل ہو سکتی ہے لہذا ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا اور اگر کفر کا فتویٰ لگانا ہے تو یہ بے احتیاطی ہوگی اور علامہ شوکانی جنہوں نے غلط سمجھنے کی بلکہ اس میں جو ہے وہ بلکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے شیخ نظیر صاحب نے تو ان کی ایک کتاب ہے غالبن مجھے نام بھول گیا اس کو کہا ہے کہ وہ کتاب اس کی ساری کتابوں کے لیے ناسخ ہے لہذا پچھلی کتابوں کا اعتبار ہی نہیں ہوگا وہ تو جو, جو, جو کتاب ہے اس کا وہ غالباً اس کے وہی بات ہے نا دیکھیں بعض لوگوں نے اس کا لے لیا ظاہر ٹھیک ہے کہ جو ظاہری مطلب لگتا ہے اسی کے اوپر فتوا لگائیں گے لگا دیا بعض لوگوں نے فتوا لگا دیا اس میں میں نے انکار تو کیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن احتیاط کا پہلو یہ تھا کہ جب کیونکہ علماء نے اصول تکفیر کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پہ لکھی ہوئی کیونکہ اصول تکفیر کا مسئلہ بہت نازک ہے ٹھیک ہے تو کسی کے کال کے اندر اگر 99 پہلو کفر کے ہیں اور ایک اسلام کا ہے تو جب تک اس کی صراحت نہ آ جائے اس وقت تک اس کے اوپر تکفیر کا فتویٰ پھر بھی نہیں لگایا جائے گا اچھا یہ 99 پہلو کفر کے ہیں یہ دوسرا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھے تھا کسی کا شادی کا تھا کون سا ہم تو یہ جو نماز کو مستقل تاریخ نماز وہ بھی کافر ہو جاتا ہے چاہے وہ اس کا عقیدہ جیسی جو تاریخ نماز جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے یہ عقیدہ ہے لیکن کہتے ہیں عقیدہ ہے رسول اللہ حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن اور عقیدے میں تو پدرجی اولا وہ کا یہ عقیدہ جمہور امت کا نہیں ہے اس, اس سے تکفیر اسلام سے خارج ہونے کا فتوا کسی نے بھی نہیں دیا ٹھیک ہے حتیٰ کہ جو امام احمد ابنو حنبل رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں وہ بھی اس کا فتوا نہیں دیتے نہیں نماز کے بارے میں میں رہا ہوں نماز کی بات ہے آپ نے دیکھیں ایک ہے نماز کو چھوڑنا چھوڑنے کی وجہ سے احادیث میں آیا ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اب یہاں پہ یہ حقیقی معنی پہ نہیں ہے ورنہ آج ساری امت کافر ہو چکی ہے پھر تو مسلمان بچے کوئی نہیں ہے نماز, نماز وہ نہیں, نہیں ایک نماز مستقل بے شک ایک بندہ ایک بندہ مستقل تارک ہو لیکن اس کا یہ ایمان ہو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر نماز فرض کی ہے میں گناگار ہوں ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا میں گناگار ہوں تو اس کے اوپر تکفیر نہیں کی جائے گی اس کی ٹھیک ہے ہاں یہ کہ نماز نہیں پڑھتا پھر اس کے اوپر ٹھیک ہے جی میں نہیں پڑھتا کر لو جو کرنا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی پھر کیونکہ وہ نماز کا ہی انکاری ہو گیا آپ تو اب اب جو آپ ہمارے ساتھ جو آپ کا جو طریقہ کار ہے نا وہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے کہ آپ حضرات ہاتھ والی د والی یا قدم والی وجو والی استوا والی آیات سے ظاہر کو مراد لیتے ہیں حالانکہ یہ ساری آیات متشابہات میں سے ہیں اور متشابہات کے بارے میں متقدمین اسلاف کا تو بالکل واضح نظریہ ہے کہ ہم اس کے اندر نہ کوئی تعویل کریں گے اور نہ ہم اس کے بارے میں کیا کریں گے کوئی کیفیت میں جائیں گے بس مثلا اللہ کا قرآن کے اندر چہرے کا ذکر آیا ہے وچ ہمیں معلوم ہے لہذا ہم اس کی, کی کیفیت میں نہیں جائیں گے لیکن اتنا اتنا لازمی معلوم ہے کہ اللہ کی ذات چونکہ جسم سے پاک ہے لہذا اس کا جسم والا معنی نہیں مراد لیا جائے گا اگر جسم والا معنی مراد لیا جائے گا تو پھر تو جسم ثابت ہو گیا اچھا یہ مجھے بتا دیں ابھی میں کرسی میں بیٹھا ہوں جی جی کیا اللہ میں کہتا ہوں کہ میرے دائیں اللہ پیچھے بھی نیچے بھی جگہ ہے اس طرح کہہ سکتا ہے انسان دیکھیں جب آپ نے کہہ دیا نا کہ اللہ کی ذات کے لیے کوئی جہت خاص نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں پھر اللہ کی ذات تو ہر طرف ہے نا اللہ کا کا دیکھیں آپ میں بھی جس طرح آپ نے مثال بیان کی لائی سکا مس اللہ کی ذات کے لیے کوئی مثال نہیں لیکن یہ آپ کو میں صرف بطور یعنی کہ اس کے یہ صورت النمل آپ دیکھیں اور اس میں جو واقعہ ہے سلیمان السلام سید علیہ سلسلام بیٹھے تو بلکیز کا تک وہاں پہ کیسے حاضر ہوا وہ آپ کو واقع آپ نے پڑھا ہو جی جی تو میں جمع کری جی جی میں پڑھتا ہوں اگر آپ ہو سکتا ہے اس سے انشاءاللہ شاء کو کچھ کچھ کھل جائے انشاءاللہ صحیح میں ادھر سے نکالتا ہوں صورت اللہ ویسے یہ کمپیوٹر بہت کم لگاتا ہوں مہینے میں ایک دفعہ کبھی یوز کر لیا اچھا بہت ضروری کا ہوتا ہے موبائل سے ہی میں تو موبائل سے آیا سکائب کوئی مجھے کال کرتا ہے یا میں کرتا ہوں صحیح نہیں چلتا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں نا وہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہنے کا مقصد ہی کیا ہے اچھا میں हूं نمبر کے آپ کو بتا رہا ہوں او... مجھو... او... جی جی قال قال رے... ایت سے جی جی 40 جی جی نمبر, جی جی نمبر, جی جی نمبر آؤ... اچھا جی یہ پہلے تو ادھر سے شروع کرتے ہیں ہم نے آتی کبھی ایک کبھی ہے ان کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں پہلے پہلے میں اسے آپ کے پاس ہوں یقین مانیں کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار جی ٹھیک ہے نا یہ ایک جن کے بلکی اس کا جو تخت عرش میں آپ کے سامنے اس کو سے لیکن اگر آپ ناراض نہ ہو چونکہ قرآن کی آیت ہے تو یہ انا آتی کا ہے آتیا کا نہیں ہے میرا انا آتی کا اچھا کون سا قبل عن فلما عنده قال یہ میرے پاس جو ہے نا پرانی وغیرہ آصف بھائی میں جس کے پاس کتاب کا علم تھا हم. وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جب اس سے اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا ہو سکتا ہوں جب انہوں نے دیکھا تو وہ ان کے سامنے تھا تو عالم کا حال ہے یعنی اللہ سبحانہ علم دیا تھا عالم شخص تھا کوئی لوگ آصف پر ہی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں بارے میں نہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ اللہ بندے کا حال اور یہ آپ سوچیں یعنی سوچ کہ اللہ سبحانہ کیا حال ہوگا کہ یعنی اللہ سبحانہ ہو تو اللہ اپنے دیکھیں بھائی اس میں تو آپ کے بارے میں آپ کی بات بالکل سو فیصد سچی ہے کہ جب اللہ کی ذات نے ایک بندے کو ٹھیک ہے وہ بندے کو بھی اللہ کی ذات کی وجہ سے ہی جو کچھ بھی ملا ہے ملا ہے اگر ایک بندے کے اندر اللہ کی ذات نے یہ کمال رکھا ہے تو اللہ کی ذات کتنی با کمال ہوگی اللہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں اللہ کی ذات کا فضل کرم بالکل سارا کوئی واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی طاقتور ہے لیکن میرے پیارے بھائی اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ایک بنیادی آپس میں ایک اختلاف ہے اس کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا جی نہیں آپ دیکھیں ختم ہو جائے گا نہیں واضح دیکھیں یہ سمجھے کہ حجت ہے نہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اس آیت کا مثال کے طور پہ بھئی میں کہتا ہوں دیکھیں میرے علم کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے اللہ کی ذات اللہ کے علم کی کیا مثال میں نے اللہ کی ذات کے دیکھے میں نے اللہ کی ذات کے علم کا بالکل انکار نہیں کیا اللہ کی ذات کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے ہے اللہ کے علم کے جو ہے وہ میں ذرہ کہوں کیا کہوں ٹکڑے تو ہے ہو نہیں سکتے لامحدود جو ہوا ٹھیک ہے تو کوئی چیز قریب قریب بھی پھٹک نہیں سکتی یہ میرے اللہ کی ذات کا علم ہے ٹھیک ہے دیکھیں علم میں اپنے اللہ کی ذات کا لامحدود سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم بھی ہر جگہ ہے ٹھیک ہے نا میں زمان کے اعتبار سے اللہ کی ذات کو لامحدود کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ذات کی نہ ابتدا تھی نہ انتہا تھی ٹھیک ہے نا اللہ کی ذات جب اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے تو پھر یہ سوال کرنا کہ اللہ کی ذات کب سے ہے کب تک ہے سوال ہی غلط ہو جائے گا نا اسی इस... طرح میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کی ذات کا زمانے کے اعتبار سے کوئی ابتدا نہیں ہے اسی طرح مکان کے اعتبار سے کوئی ابتدا نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح م... مکان کے اعتبار سے کوئی انتہا نہیں ہے اب نہ اللہ کی اوپر انتہا ہے نہ نیچے انتہا ہے نہ دائیں انتہا ہے نہ بائیں انتہا ہے نہ آگے انتہا ہے نہ بائیں وہ پیچھے انتہا ہے یہ میرا عقیدہ ہے بالکل واضح عقیدہ ہے میں فرماتا ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے نہ کون دوسرے ہو تو ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مخلوق کسی چیز کا موتا ہے جن کام کو کرنے کے لیے ٹھیک ہے بے شک اس میں کوئی شکی نہیں کوئی بندہ اس طرح سے اب یہ میں بیٹھا ہوں کہ اللہ تو میرے ساتھ اور وہ مجھے سنی اللہ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا رکھتے ہی نہیں دیکھیں ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ بھائی اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا اللہ مجبور ہے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے یہ آپ حضرات ہمارے عقیدے کے بارے میں قیاس کر لیتے ہیں حالانکہ قیاس کر کے کوئی فتویٰ لگانا نہیں چاہیے بالخصوص عقیدے کے بارے میں ٹھیک ہے دروازے دیکھے میں نے میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی ذات میرے پاس ہونے میں مجبور ہے کہ اللہ کی ذات میرے پاس نہیں ہوگی تو جو ہے وہ اللہ کی ذات کو علم نہیں ہوگا میں نے نہیں کہا اللہ کی ذات کو دیکھیں جب آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات لامتناہی ہے یا تو مجھے آج متناہی کا مطلب سمجھا دیں کہ متناہی آخر کہتے کسے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ عرش مخلوق ہے عرش محدود ہے ارش ایک جسم ہے ٹھیک ہے جب آپ نے ارش کو محدود کہہ دیا اس کے اوپر اللہ کو کہہ دیا کہ بس اللہ عرش کے اوپر ہے اور کہیں نہیں ہے تو پھر محدود تو ہو گئے نا کا دیکھیے جی کوئی بھی, بھی نہیں ظاہری مانا بھائی دیکھیں آیات متشابہات کے بارے میں ظاہری معنی لینے سے منع کیا گیا ہے مثال کے طور پہ امام مالک رائے اللہ نے فرمایا کہ ال استواؤ معلوم آیا وہ جو متشابہات متشاب علی عمران کی ترائی آیات میں سے نا جی تو اس میں متشابہات میں تو بہت سی چیزیں اس میں عرش کا تعین تو نہیں ہو سکتا کہ جو آپ تعین کر سکتے اس میں تو متشابی آپ کو اس میں تو وہ بھی آ جائے گا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ ہمارے دیکھے اس میں تو یہ تم چار ہو اس میں پانچ والے تین نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب آ جائیں گی اس کا اس کا میں بتا دیتا ہوں نا کہ عرش کا تعین کس طرح ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سننے فرمایا کہ ارش ارش کہاں پر ہے آسمانوں کے اوپر ہے, او ہے؟ اسمانوں. اور دوسری جگہ پہ یہ بھی ہے کہ ارش جو ہے وہ مخلوق ہے آپ یہ دیکھیں نا اگر ارش مخلوق نہیں ہے تو پھر اللہ کی ذات قدیم ہے تو پھر کیا آپ ارش کو قدیم مانیں گے اللہ کی ذاتی ہے اللہ کی ذات قدیم ہے نا تو آخر عرش کی ابتداء تو ہے نا اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو بنایا ہے ٹھیک ہے اللہ کی مخلوق ہے ارش یہ سارا کچھ تو مانتے ہیں نا آپ اچھا یہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے بارے میں تھوڑا نہیں دیکھیں کیا آپ اللہ کو عرش کا خالق نہیں مانتے دلیل کی ضرورت دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھیے بھائی دیکھیں اللہ کس سے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہم بنیادی نقطے کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو دلیل دے دوں گا سب سے پہلے تو آپ صرف اتنا بتا دیں کہ عرش مخلوق اللہ کی ہے یا نہیں اگر آپ انکار کر دیں گے پھر میں دلیل دے دوں گا اگر آپ اتفاق مجھے اتفاق... مجھے اتفاق مجھے دی اس کے بارے میں میں نہیں دیکھیں اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے اللہ کے علاوہ بھی جو قدیم ہے نہیں نہیں ایسی بات ہے نہیں جب آآ آآ نا. نا. تو جب ایسی نہیں ہے تو پھر جو چیز قدیم نہیں ہے وہ حادث ہوتی ہے اور حادث لازمی طور پہ مخلوق ہوتی ہے ان شاء اللہ نہیں دیکھیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا سوال کا جواب ہے آپ بات جا کے رکھیں بات تو ابھی جو جاری ہے لیکن یہ کہ آپ دیکھیں اگر تو ارش کو قدیم مانتے ہیں تو پھر میں اس کے مخلوق ہونے کی دلیل بھی دوں گا اگر آپ قدیم نہیں مانتے تو پھر قدیم نہیں ہے تو پھر لازمی حادث ہے اور حادث ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گیا اس کے خالق کی ضرورت تو ہے نا کوئی حدیث وغیرہ تو دیں بھائی کوئی حدیث کو پڑھیں کچھ پڑھیں کچھ ہمیں بھی ہمارے علم میں بھی کچھ ہوا, اس کے بارے میں مخلوق ہے کیا ہے جی جی بھائی میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو ضرور کوئی حدیث کوئی حدیث دیں سے کسی میں سے بھی یہ کچھ حدیث مجھے اگر دے دیں تو انشاءاللہ با... وقت میرے سامنے خیر ہو اچھا اس وقت انشاءاللہ. میرے سامنے ایسی حدیث ہے نہیں لیکن یہ کہ میں اس کے بارے میں آپ کو لازمی دوں گا انشاءاللہ جی جی یہ چلے ایک انشاءاللہ تو یہ مجھے دیں گا اس کے بارے مجھے میں ولہ بتا رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے نہیں یہ کے پتا دیکھے اس کے بارے میں اس آپ کو پتا آپ کو اس کے لیے پتا اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں مانتے ہیں کہ اللہ یہ تو کیا سو دیکھے بھائی نہ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ انتل اول لئی سا قبلہ کا شعیون آپ نے فرمایا کہ انتل الاول یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی اللہ سبحانہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ٹھیک ہے پھر عرش پر چھ دن میں بھی بعض جگہ لکھا چھ دن پیدا کیا اور ارش پر مستبیب تو اس میں عرش کا ذکر نہیں کسی قرآن کی میں اللہ نے عرش کو لیکن بھائی آپ یہ تو دیکھیں آخر عرش کیا ہے آپ عرش کو اگر تو قدیم مانتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر تو آپ کو دلیل کی ضرورت ہوگی آپ کہتے ہیں میں قدیم بھی نہیں مانتا اس کو قدیم اللہ کی ذات ہے تو پھر تو ظاہر ہے اگر قدیم نہیں ہے تو پھر مخلوق تو ہے سلطان یہ ہمارا ہے وہ سلطان ہے ٹھیک ہے نا نہیں جو مسجد میں جاتے ہیں دعا بھی پڑھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں نا دعا ہم پڑھتے ہیں हाँ. یہ اس کی ایک روایت ٹھیک ہے تو اس کے اندر ابن رضی اللہ فرماتے ٹھیک ہے تو یہ ایک نہیں ہے بہت ساری جگہوں پہ یہ جو ہے نا وہ فت الباری کے اندر ابن حجر رحم اللہ نے بھی یہ حدیث لکھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کتاب العرش ابن ابی شیبہ انہوں نے بھی اس کے اندر لکھی ہے مسند ابی دعود تیالسی اس کے اندر بھی یہ موجم کبیر تبرانی رحم اللہ کی اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول جو ہے ٹھیک ہے اور یہ لازمی اچھا ہے بھائی یہ تو ایک لازمی چیز ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ارش مخلوق نہ ہو وہ صحیح ہے آپ کو جی جی ہاں بہت سارے بات میں وہ حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو دینے کے لیے انشاءاللہ کیونکہ حوالے سے بات اگر کریں تو صحیح رہے گا نا میں اپنی طرف سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ کچھ غلطی نہ ہو انشاءاللہ اچھا یہ جو آپ نے جی جی میں اس کو سینڈ کر دیتا ہوں آپ کو ادھر ہی سینڈ کر دیتا ہوں اسکائی کے اوپر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو آپ کو یاد ہی ہوگا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کان اللہ عرش اور ہمارے اسلاف امت نے اس سے بہت بڑا استدلال کیا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے ٹھیک ہے عرش مخلوق ہے آپ کے بھائی ہیں کچھ ہے بھائی کچھ کام کر رہے ہیں کدھر شاپ پہ کدھر ہیں آپ میں آفس میں بیٹھا ہوں اچھا اچھا جی جی لیکن یہ کہ آفس میں ہمارا جو تھوڑا سا کام اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم جب جی چاہے بیٹھ جائیں جب جی چاہے اٹھ جائیں اچھا جی جب ہماری چھٹی تھی آفس کی بات ہو گئی نا اچھا میں سب اچھا اچھا کر لیتے ہیں انشاءاللہ وہ مجھے نہیں لیکن میں انشاءاللہ... دیکھیں اے، اے، تحفات الحوزی کتاب ہے آپ کے مولانا محمد مبارک پوری صاحب کی اچھا تو اس کے اندر بیحقی کے حوالے سے بیحقی رحم اللہ کی جو کتاب ہے کتاب السما اس میں رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا ہے کہ وہ وقا... کان اللہ یقون شے ان قبلہ ہو جی جی کوئی پرابلم نہیں اب فت الباری ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے اچھا یہ جو اس دن بات ہو رہی تھی آپ نے شیخ الاسلام اپنی تعمیر ہے اللہ کو بھی مجسمی کہہ دیا اس میں ذرا تھوڑی وضاحت کرتے ہیں انہوں نے تو اس طرح کوئی اللہ کے جس اس مجھ کوئی ثابت نہیں کی اصل وہ ان سے مجھے بعض با جگہوں پر وہ اس طرح کے اختلافات ہو سکتے ہیں اس میں وہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ مجھے تو بہت ہی گمراہ رہا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ تو گمراہ ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے بعض میں بعض اوقات نظریات میں تو تھوڑی بہت کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے موافقت اس میں ایسی بات نہیں ہے تو باقی میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتا ہوں اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے جو ہے وہ آپ ابن الحسمین جو ہے انہوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات کرسی جو ہے وہ اللہ قدم کرسی کے اوپر ہے اور وغیرہ, وغیرہ اس طرح کے الفاظ بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں اللہ کی کرسی نوٹ کیا نہیں انہوں نے انہوں نے تو سلاحتن لکھا ہے سے مراد علم ہے نا نہیں نہیں انہوں نے سلاحتن اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کرسی جو ہے اللہ کے قدموں کا مکان ہے جگہ ہے اللہ کے قدموں کی ابھی میرے وہ ابھی سامنے نہیں آ رہی وہ چیز کون سی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے جی ایک منٹ میں اس کتاب کو ابھی تلاش کر رہا ہوں اگر آپ تھوڑا سا مجھے موقع دیں نہیں نہیں کوئی نہیں آپ کریں میں بھی کر رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں بات کر نہیں کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ آج موقع ملا تھوڑی بہت بات کرلی لیتے ہیں یہ تو یہ شفقت فرمائی آپ نے ہمارے اوپر ہم تو بڑے دنوں سے انتظار کر رہے تھے آپ کہ آپ کبھی تشریف لائیں جی جی جی نہیں جی ایک بحث ہے جس میں روزانہ تلاب یہ چیزیں نشی نہیں ہوتی نا اس کو حل کرنا عوام کو بتانا یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے نا تو نہیں ہونا چاہیے شک پورا نہیں جو محمد ابن سالح المین جو ہے نا ان کی کتاب جو ہے وہ شرح ریاض سالح ریاض سالح کی شرح ہے ان کی کتاب ٹھیک ہے اچھا اچھا شرح میں یہ لکھا یہ باب المراقبہ ہے ٹھیک ہے وسیع کرسی ول ٹھیک ہے جی اس کے اس کے نیچے لکھ رہے ہیں ال کرسی محیطم بسماواتی ور کلا ول کرسی ہوا موزم رحمان ٹھیک ہے ول کرسی ہوا موز و قدم اور رحمانجل ٹھیک ہے مراد وہی جس طرح کے حدیث میں آیا ہے نا دوسرا دیکھیں جاتا ہے اس میں تو دیکھیں وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ قدم رکھنے سے مراد ہم نے تو بالکل کوئی واضح طور پہ نہیں لیا نا ٹھیک ہے اور قدم رکھنے کی کیفیت کیا ہوگی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اور اگر جو ہے وہ جس طرح یہ ابن نے لکھا ہے تو اگر اس سے مراد وہی لیا جائے انہوں نے جو لکھا ہے تو پھر تو اللہ کا ہر جگہ ہونا بالکل بطریق اولا ثابت ہو جاتا ہے انہوں نے کہا ہے الکرسی محیط کلیہ آسمان اور زمین ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کرسی الکرسی قدم ہے مراد علم سے مراد. سے, مراد علم لیا علم. اس سے مراد علم. بس لیکن یہاں پہ تو آپ دیکھ لینا کہ اب انہوں نے وہ اس کا حقیقی مانا لیا ہے اچھا یہ ابن السین صاحب جو ہے ان کی کتاب ہے شرح العقید لشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے اندر سفا نمبر چار سو اٹھاون کے اوپر لکھتے ہیں لکن یقین ان لائیو مخلوقین فلیق سے جو ہے نا وہ ہے کہ تو یہ تو ہے مجھے تو موقع دیں میں وہ ادھر سے کتاب کیونکہ میرے پاس یہ ہے نا کہ ڈیوائی سے میں کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ میں فولڈر بنائے ہوئے ہیں تو رکھتا ہوں ملتی نہیں کبھی کبھی نا نوٹ ڈھونڈے نا اس میں پڑا ان کا سب کچھ میں ڈھونڈ رہا ہوں بس ان شاء اللہ فوٹو اچھا باقی آپ کا یہ کہنا کہ بلال بھائی غائب ہو جائیں گے کچھ دنوں کے لیے یہ چیزیں تھے بس یار اصل میں آپ کو بات میں وہاں پہ جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے نا فیس بک کے اوپر ٹھیک ہے وہ انتہائی غیر مہذب قسم کا انداز گفتگو ہوتا ہے سب کا میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو جو سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی تہذیب کا کوئی خیال نہیں رکھتا کوئی سامنے کوئی سامنے ہوتا نہیں تو بات کرتے ہیں لکھنے میں ہی کرتے رہتے ہیں حالانکہ اگر وہاں پہ بھی دو بندے آپس میں بات کریں بڑے اچھے طریقے سے سلیقے کے ساتھ بات ہو سکتی ہے لیکن کوئی کرنا چاہے تو نہیں نہیں اس طرح بات کریں کے ساتھ جو بیچارے سننے والے ہیں کچھ ان کو کوئی سمجھ کچھ تھوڑا بہت ہے یا نہیں ہے ان کو بھی مستفیض ہے اس میں ہونا فائدہ ہو نہیں ان کو مستفید تو اس طریقے سے ہونا چاہیے نا کہ بھائی وہ دیکھ لیں کہ کیا بات ہو رہی ہے آ کے آتے ہیں ابھی آگے کوئی کہتا ہے کہ یہ وکٹورین یہ وہ تو اس طرح سارا معاملہ خراب کر دیتا ہے بس کوئی گندی کہہ دیتا ہے کوئی کوئی گندی کہہ دیتا ہے کوئی وکٹورین کہہ دیتا ہے دونوں برابر ہو جاتا ہے کیا کریں ہم نام تو آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک اور جگہ پہ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ٹھیک ہے کتاب مفصل الاعتقاد غالباً مجموعہ الفتاوا ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے کتاب مفصل اعتقاد ٹھیک ہے اس میں ایک جگہ پہ لکھتے ہیں ازا تبیہ نہ فقت حدما المرزیون و اولیا المقبول ان محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یج لسو رب رب الرشی یعنی کہ یہ وہ ارش میں کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یج لسو یجلسو پر جی بیٹھے ہیں ہاں ارش پر بیٹھے ہیں اچھا کون سی کتاب کون سا بتا رہے ہیں آپ جی مجموعہ کل فتوا ہے اچھا ٹھیک ہے جلد نمبر ہے اس کی الجزو الرابے چوتھی جلد ہے سفا نمبر اس کا جو ہے چلو کوئی آپ یہ ساتھ مجھے یہ ان باکس میں کل فیس بک پہ لگا دوں گا جو ہے وہ اگر آپ کو ویسے ان باکس میں دے دوں گا لگاؤں گا نہیں جی اچھا یہ جو میں کچھ مناظرے مناظرہ نہیں آپ یہ رپورٹنگ کروائی گئے کہ بھائی بھائی ہماری باتیں ہوئی یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں یعنی کہ میں آپ کو نا ایک چھوٹا سا ایک کیا کہتے ہیں دعوت دوں گا سوچنے کی ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کی ذات جہد سے پاک ہے یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے میرا بھی عقیدہ ہے ٹھیک ہے جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی ذات ہر قسم کی حدود سے پاک ہے اور اللہ جہ کے نبی صلی اللہ س نے فرمایا کہ انتل اول قبل سا قبلا کا شیئن آپ پہلے ہیں آپ سے پہلے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے آخر فلی سا کا شیون صحیح ہے وہ انتظاہر لئی سا فوقا کا شعون وہ انتل باد لئی دونا کا شیون آپ صلی اللہ وسلم نے زمان بھی بیان کر دیا مکان بھی بیان کر دیا زمان میں بھی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے مکان میں بھی کوئی ابتدا انتہا نہیں ہے ٹھیک ہے جب کوئی ابتدا نہیں ہے کوئی انتہا نہیں ہے نہ دائیں ابتدا ہے نہ بائیں انتہا ہے نہ آگے ابتدا اور انتہا ہے نہ پیچھے ابتدا اور انتہا ہے تو پھر لا محدود کا یہی مطلب ہے بہرحال اب تھوڑا سا جو گفتگو کا ایک وہ ہے کہ ارش کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ کو ابھی علم نہیں ہے لہذا آپ تھوڑی سی اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ عرش جو ہے وہ مخلوق ہے اور محدود ہے عرش جو ہے میں میں میں نے اس مخلوق کے بارے علماء سے پوچھ لیں کہ بھائی اس کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے کیا آپ عرش کو مخلوق اور محدود سمجھتے ہیں اپنے علماء سے پوچھ لیں مثلا علماء الحیث جو ہے ان سے پوچھ لیں ان سے وہ بھی امید ہے انشاءاللہ شاء آپ کو صحیح بتا دیں گے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مخلوق جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے مخلوق محدود ہوتی بالکل ٹھیک ہے اور عرش مخلوق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اللہ <تصفح> ولا عرش ٹھیک ہے علی سا قبلا کا شعی الحدیث میں بھی یہ آتا ہے ٹھیک <تصفح> ہے کہ اللہ کی ذات کی کوئی ابتدا نہیں ہے باقی ہر چیز کی ابتدا ہے اب اس میں ایک اور چیز <تصفح> بھی میں ایک اور چیز سوچنے کی ہے کہ بھائی جب کچھ نہیں تھا اللہ کی ذات اس وقت بھی تھی سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جب عرش بھی نہیں تھا اللہ کی ذات اس وقت بھی تھی اس وقت کہاں تھی وہی تو میں بتا رہا ہوں وہی ولی تو میں سے ڈھونڈ رہا ہوں میرے پاس کتاب بھی تھی مل نہیں رہی مجھے ان شاء اللہ میں بہت اچھی بات چلیں کوئی دوبارہ انشاءاللہ کبھی بات ہوگی تو پھر اس کے اوپر دیکھ لیں گے نا یہ ایک بار یہ ہو جاتی نا فائدہ بتا نہیں سکتا کہ میں 100 اس کو کیا آپ کو یہ توحفہ الحاظی ہے نا توحفہ الحافی جی جی اس کے اندر انہوں نے بالکل انہوں نے اپنی شرح کی ہوئی ہے نا حضرت نے تو اس کے اندر حضرت نے بالکل واضح طور پہ لکھ دیا ہے فکتاب قال البيهقي في كتاب الاسماء والصفات له قوله له قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله يعني للماء وللعرض ولا غيرهما وقوله وكان عرشه على الماء يعني خلق الماء وخلق العرش على الماء یعنی پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا ہے پھر پانی کے اوپر عرش کو پیدا کیا ثم كتب في ذکری کل کل شہید اچھا یہ سنن ترمزی کی شرح ہے توحفات الحاظی حضرت مولانا محمد مبارک پوری صاحب آپ کے ہی اہل حدیث علما کے قابل قدر عالم ہے ہم ان کی اس تحفات الحاظی کو الحمدللہ ہمارے اکابر بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگرچہ اختلاف ہے اختلاف تو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے ہم بھی یہ کتاب جو ہے قابل قدر ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو وہ کرتے ہیں تو اس کے اندر حضرت نے جو ہے نا بالکل واضح لکھا ہوا ہے یعنی خلق الماء و خلق الماء اچھا جی جی پانی کو پھر اس کو پر کو جی جی کل نہیں اس پی اس پی میں بھئی جیسے آپ کو پتا ہے تحقیق کروں گا ان جی جی جی کو اللہ کی نہیں جب تک ہمارے پاس قرآن کروں گا دیکھیں بھائی اس میں نا علما قرآن اور حدیث کی دلیل آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن میں جگہ پہ سبحان اللہ عمرکول ٹھیک ہے سبحان اللہ کا اللہ کے یہ فرمایا ہے سبحان اللہ کا بالکل واضح مطلب یہ ہے کہ ایب سے پاک ہے اللہ کی ذات ہر قسم کے ایب سے پاک ہے ٹھیک ہے اب ایب سے پاک ہے تو ہمارے نزدیک کسی جہت میں ہونا ایک ایب ہے ہمارے نزدیک محدود ہونا ایک ایب ہے ٹھیک ہے جب جہت سے بھی جہت بھی عیب ہے تو اللہ کی ذات کے لیے جہت ثابت نہیں ہو سکتی جب محدود ہونا ایک ایب ہے ہمارے نزدیک تو وہ محدود بھی اللہ کی ذات نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اب استوا لرش ہے استوا الرش ہے د ہے قدم ہے یا ساق ہے جتنے بھی الفاظ اللہ تعالیٰ شال نے فرمائے تو ان کے بارے میں تو واضح ہے کہ لئی سکم اس ہی شہی ٹھیک ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کے مثال دینا مثال کے طور پہ میں نے ابھی آپ کو ایک فیس بک میں ایک کمنٹس بھی لکھے تھے کہ ابن السمین صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ واہ ہوا معاکم کی تشریح کے اندر وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی وہ محکم تو معیت اور الب میں پھر یہ دونوں کے درمیان میں تو تعارض ہو گیا تو ان کا مطلب کیا ہوا پھر ٹھیک تو انہوں نے پھر اس کو رفع کرنے کے لیے ایک مثال دی ہے اب لے سک ہی شہ کے بالکل خلاف ہے یہ انہوں نے کہا جی جیسے چاند آسمان پر ہے لیکن ہمارے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح اللہ ہمارے ساتھ ہے سریا کے بارے میں قطب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح کتب ایک خاص مکان میں ہے لیکن ہمارے ساتھ ہے تو اب لئی کم ہی لی شا تو بالکل سراہتن یہ خلاف ہے جب اللہ چل چاہو فرماتے لائی سکم کہ لئی ہی اللہ کی, ذات کی مثال کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے تو پھر مثالوں کے ساتھ اللہ کی ذات کو بیان کرنا میرا خیال صحیح نہیں ہے اعلیٰ آلہ سے مراد نہیں آلہ سے دیکھیں آلہ سے ذات مراد نہیں لی جا سکتی نا دیکھیں اس کی کوالٹی اس کی خوبی خوبی کے اندر اعتبار سے وہ اعلیٰ ہے दे <coughs> دیکھیے دیکھیں جب آپ نے اللہ اچھا وہ ایک چیز واضح کر دو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے جو کفر کا فتوا ہے نا وہ بھی اسی طرح کے قول کے اوپر ہے اچھا اس میں جو ہے نا وہ قائل نے کیا کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا اللہ عرش پر ہے کہ زمین پر ہے نہیں وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہی ہے نہیں نہیں وہی نا مجھے نہیں پتا کہ اللہ کی ذات آسمان میں ہے یا زمین میں ہے جب اس نے یا لگا دیا تو اب اس کے اندر دو ہی چیزیں اس کے ذہن میں یا تو زمین کے اوپر ہے یا آسمان کے اوپر ہے اگر آسمان کے اوپر ہے تو زمین کے اوپر نہیں ہے اگر زمین کے اوپر ہے تو آسمان کے اوپر نہیں ہے تو امام شافی رحم اللہ کے ایک مقلد ہیں ابن السلام رحمہ اللہ انہوں نے تو اس کا بالکل واضح مطلب لکھا ہے کہ امام ابو نیفا رحم اللہ نے جو کفر کا فتوا لگایا ہے وہ اس شبے کے اوپر لگایا ہے کہ یہاں پہ مکان ثابت ہوتا ہے اس شبے کی وجہ سے یا تو عرش اللہ کا مکان ہے آسمان اللہ کا مکان ہے یا زمین اللہ کا مکان ہے جبکہ ہمارا الحمد اللہ وہ دوسرا انہوں نے جو, جو کہا ہے نا وہ امام رہا صاحب نے دوسرا جو کفر کا فتوا لگایا ہے نا وہ اس چیز ہے کہ جو بندہ ارش کا آسمان کے اوپر ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے آپ ذرا تھوڑا ملت سا ملت پڑھیں ملت اس کے اوپر نا کہ ارش ال فسما ومن یون کر فقد کا ٹھیک ہے کہ جو شخص ارش کے آسمان کے اوپر ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے تو اب عرش کے انکار کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ کہاں سے آ کہ بھائی جو اللہ کے عرش کو ہر جگہ مانے وہ کافر ہے آپ حضرات اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کو ہر جگہ مانے وہ کافر ہے حالانکہ اس عبارت کے اندر یہ لفظ کہیں بھی نہیں ہے اچھا جی, جی کہنا یہ نہیں, نہیں ابن, ابن سلام رحم اللہ جو ہے وہ امام شافی رحم اللہ کے مقلدین میں سے ہیں انہوں نے اس کا مطلب بالکل واضح بیان کیا ہے کہ انہوں نے جو کہا نا کہ قائل نے کہ بھائی مجھے نہیں پتا اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے تو اس سے مکان کا اور جہت کا شبہ پیدا ہو گیا اس شبہ کی بنیاد پہ انہوں نے کافر کہہ دیا اس کو جیسلام دیکھیں نی آپ ایک کفر کا فتوا لگا ہے آخر کسی وجہ سے تو کفر کا فتوا لگا ہے آپ حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر لگا لگایا کہ جو اللہ کو ہر جگہ مانے وہ کافر ہے حالانکہ اس کی بالکل کوئی سراحت نہیں ہے وہاں پر ٹھیک ہے تو آپ حضرات بھی قیاس کرتے ہیں جبکہ قائل کا جو جملہ ہے نا آسمان پر ہے یا زمین پر ہے ٹھیک ہے اگر آسمان پر وہ مانتا ہے تو وہ مجسمہ والا عقیدہ ہے ٹھیک ہے اگر زمین پر مانتا ہے تو جامعہ والا عقیدہ ہے مجسمہ بھی گمراہ ہے جامعہ بھی گمراہ ہے جامعہ کلو مکان کے کلو مکان یہ نہیں کلو مکان سوری نہیں کلو مکان نہیں میں نے دیکھیں آپ کو کلو مکان کے صرف ایک چیز کو نہ دیکھیں کتاب العلوب جو ہے نا علی الغفار زاہبی رحمہ اللہ کی جی انہوں نے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مختلف حضرات کے حوالے سے یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ لئی سفسما الح جامیہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان میں الہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا اگر کلو مکان بھی مانتے ہیں نا تو کلو مکان سے مراد وہ کیا لیتے ہیں مداخل فی کل شعیل و مماز جم بھی کل شعیل لیکن اگر یہ بھی ما, بھی ماننے زمین میں نہیں کہہ رہا نا بھائی میں زمین میں نہیں کہہ رہا میں کہتا ہوں اللہ کی ذات ہر جگہ ہے اس میں زمین نہیں ہے اس میں خلا بھی ہے فضا بھی ہے ارش بھی ہے ارش سے اوپر بھی ہے جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے زمین سے آگے بھی ہے ٹھیک ہے میرا میرا عقیدہ کسی جگہ پہ محدود نہیں ہے اب بعض لوگ ہر جگہ سے مراد یہ لے جاتے ہیں کہ جی آپ صرف جگہ کے اندر اندر مانتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میں کہتا ہوں ہر جگہ ہیں ہم ہم یہ پیچھے آگے نیچے ہیں دیکھیں آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر طرف ہے اس لیے دیکھیں آپ کا حالت میں بھی نہیں ذات کی بات کر رہا ہوں جب دیکھیں دیکھیں آپ جہد سے پاک کس کو کہہ رہے ہیں ذات کو کہہ رہے ہیں علم کو کہہ رہے ہیں دیکھیں علم تو لامحدود ذات بھی لامحدود ہے کیا آپ ذات کو ذات ل... کو محدود کہتے ہیں ہلو نہیں بھیا دیکھیں نا آپ ذات کو محدود کہتے ہیں یا لامحدود یعنی ذات کو ہم دیکھیں دیکھیں, دیکھیں دیکھیں ہم دیکھیں ذات دیکھیں ذات جب کے آپ نے جب آپ نے دیکھیں دیکھیں جب آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات کا علم لا محدود ہے لا محدود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ ہے ایسا ہی ہے نا اللہ جب اللہ کا علم لامحدود ہے اور لا محدود ہونے کا مطلب ہر جگہ ہے تو اللہ کی ذات لا محدود ہے تو پھر اللہ کی ذات لامحدود ہونے کے ساتھ ہر جگہ کیوں نہیں ہو سکتی تھی جی یہ میں آپ کو تو جواب دیا ہوں نا یہ پھر آپ کو آپ لگتا ہے کہ بات کو یا سمجھ نہیں رہے گا یا کیا یہ جائے یہ ہمارا اس کے علاوہ نہیں راوی کہتا ہے میں نے امام دہاق سے یہ آئے پڑھی کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلاح مشورہ نہیں ہوتا وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے سورت المجادلہ اور پھر انہوں نے فرمایا وہ اللہ عرش پر ہے اور اس کا علم ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے Hmm. کہتا ہے امام مالک نے کہا اللہ عرش پہ ہے اور اس کا علم پوری کائنات میں ہے کوئی بھی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں مسائل امام احمد زبودہ عود باب الجمیہ تین سو ترپن hmm. ٹھیک ہے تو یہ ہمارا عقیدہ آصف بھائی اس کے علاوہ ہم یہ جو آپ جو فلسفہ بیان کریں یہ یہ چیزیں اس کے بارے میں یہ فلسفہ نہیں ہے نا بھائی یہ فلسفہ نہیں ہے دیکھیں جب آپ آپ نے یہ کہا کہ اللہ کی ذات لا محدود ہے آپ کا عقیدہ ہے نا یہ اللہ کی اللہ کی ذات لا محدود ہے یہ عقیدہ ہے نا آپ کا ہیلو سبحانہ کے بارے میں جو عقیدہ اب یہ چلے دوسرا بتائیں کہ کیا اب یہ عقیدہ تو ہے نا کہ اللہ کی ذات ہر جہد سے پاک ہے اللہ جہد مکان سے پاک ہے ٹھیک ہے تو اب کیا آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ایسی دلیل ملتی ہے جس سے یہ ہو کہ مکان سے پاک ہے تو ہم سے مکان کیا تھا ہمیں کیسے ہے کہ ہم مکان ہے یہ چیزیں ہے ہی نہیں لیکن اس کے باوجود دیکھیں شروع کر کے واقعہ بہت بڑے چیزیں بنا نہیں یہ آپ حضرات نے تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ اس انداز سے گفتگو کرنا شروع کی ہے نا کہ ہمیں یہ بات کرنا پڑی ہے اچھا ورنہ ہمارے حضرات نے کبھی اس طرح کی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اس موضوع کے اوپر کبھی جو ہے وہ جب سے ہمارے اہل حدیث حضرات نے اس پہ گفتگو شروع کی ہے یا ادھر جو ہمارے کچھ حضرات سعودی عرب کے اندر انہوں نے اس سے موضوع پہ گفتگو شروع کی ہے اس سے پہلے کبھی اس موضوع پہ کوئی جھگڑا ہوا تھا نہیں ہوتا تھا جھگڑا حالانکہ یہ صوفیہ آج سے نہیں ہے وہ بڑے عرصے سے ہیں وہ سینکڑوں صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں صوفیہ تو وہاں پہ تو یہ عرش پر ہونے عرش پہ نہ ہونے کبھی اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا کبھی کوئی آپس میں وہ فساد نہیں ہوا تو یہ پھر آخر ایسے, ایسے تو مان لیا جائے تو پھر تو یہ ساری ابو یوسف رحم اللہ کا فتوا بھی شامل تھا پھر چلیں آپ کہہ سکتے آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں کہتا وہ رشید کتاب میں سارے آپ سارے حوالے دے سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا اب میرا کہنا ضروری تو نہیں ہے نا کیا خیال ہے نہیں یہ آپ کا اپنا بھائی تو بہت سارے بہت سارے علماء نے کافر کہنے سے توقف بھی کیا ہے لیکن بڑے بڑے مشترین علماء نے جو ہے نافر کہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بھی تو بہت سارے لوگوں نے کافر کہا ہے وہ جنہوں نے کہا ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے مجسمیوں نے نے کے پیچھے وہ وہ بات لگتے تھے نہیں مجسمی نہیں ہے بھائی ابن حجر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور کے بڑے بڑے فکا بڑے بڑے علماء نے صلیحا ان کو جو ہے وہ کہا ہے تو کیا خیال ہے آپ پھر ابن تیمیہ کو کافر کہیں گے ت... اچھا منصور علاج کے لیے تیمیہ کا... دیکھیں اگر آپ کے نزدیک کسی کے کفر کا فتویٰ ہونا کافی ہے تو پھر تو ابن تیمیہ کے لیے بھی کافی ہونا چاہیے آپ کے لیے حالانکہ میں نہیں کہتا ہوں ان کو کافر آپ کو پتا ہے نا منصور علاج نے کیا کہا تھا انل الحق کا نعرہ لگایا تھا نا आन... آپ کو پتا ہی ہے نا انل حق کے بہت سارے علامہ نے بہت ساری وضاحتیں طلبیں وہ کی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور آپ کے قابرین نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ایک لفظ تھا گستاخانہ تھا ایک لفظ جو اس کا گستا دیکھا غلط تھا وہ جادوگر تھا اس کا صاف دیکھا ہوا ہے اور جو اس دفاع کرتا ہے جو کہتا ہے کہ خیال قتل حق پہ نہیں ہوا کہ وہ کیا خیال ہے کہ ملک کے اس کا معاملہ اگر اللہ کے حوالے چھوڑ دیا جائے تو کیا خیال ہے اس سے کوئی نقصان ہو جائے گا امت کا تو نہیں ہوتا لیکن بتانا تو چاہیے تو پھر ابن تیمیہ کا ابن کو جن لوگوں نے کافر کہا ہے جس کوفر کی وجہ سے کہا ہے تو وہ بھی بیان کرنا چاہیے نا پھر سب کے سامنے جس وجہ سے کہا ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ کن لوگوں نے کہا ہے جی جی میں آپ کو میں آپ کو میں کو ان لوگوں کے نام بتاؤں گا جو آپ کے نزدیک بھی قابل احترام ہے جی جی آپ بتائیے کچھ پوسٹ وغیرہ بنائیں تاکہ ہم بھی دیکھیں ہاں میں آپ کو وہ ان سب حضرات کے نام بتاؤں گا جنہوں نے ان کو کافر کہا ہے کچھ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں وہ بڑے بڑے حضرات ہیں ٹھیک اور آپ حضرات کے نزدیک ان کا ایک مقام ہے آپ حضرات بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں جنہوں نے کافر کہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کافر کہا ہے تو آپ اس کو لے کر اٹھ کھڑے ہو اور ساری جو نا وہ جگہ جگہ پہ اس کا کوفر بیان کرو کہ جناب یہ کفر بکا انہوں نے یہ کہا وہ تو اجما اجماع تو پتا نہیں ہے آپ حضرات کس کو کہتے ہیں البتہ ٹھیک ہے اب میں اس کا وہ دفاع کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا نہیں ہوں فی الحال نا اور نہ ہی مجھے ان کے بہت زیادہ نظریات کا مجھے علم بھی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے دیکھیں یہ جو ہمارا عقیدہ ہے میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا یہ دیکھیں کہ جس طرح امام مالک رحم اللہ نے کہا اللہ پہ اور اس کے علم پوری کائنات میں جسار چیز کو گھیرے ہوئے کوئی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں یہ جو صورت اور آیت تو میں بھی یہ چیز آ جائے ویسے آپ کو دیکھیں مفہوم مخالف سے کبھی کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کیا خیال ہے مفہوم اچھا مخالف بہت ہی ادنا درجے کی دلیل ہے جس سے ایک مستحب ثابت ہو جائے یہ اصول فقہ کا ایک جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا قاعدہ ہے اصول, م... اصول ا... کیا کہتے ہیں سوری مفہوم مخالف سے کبھی بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور خاص کر وہ بھی پھر آ... کلام الناس میں سے مفہوم مخالف لینا وہ تو بالکل ہی اسے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا صحابہ رام کے بارے میں صابق عالم اجمائن کا عقیدہ ہے وہ جو کیا عقیدہ ہے اللہ بن عباس کا عقیدہ ہے کیا اللہ کے کی اش کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ذرا مجھے بتا دیں تاکہ مجھے پتا چل جائے عبداللہ بن مسعود کا قیدا عبد اللہ بن عباس کی کتابوں تو عید میں جو اس म... میں جو آپ نے لکھا ہے نا سے نا اس میں جو لکھا ہے کہ زمین کا فاصلہ عرش سے اتنا ہے عرش سے آسمان کا اتنا ہے پھر دوسرے آسمان کا پھر تیسرے آسمان کا پھر ارش کا ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر تو ایسی کوئی چیز میرے عقیدے کے خلاف تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں پتا کہ میں بھی اس کے اوپر غور کر لوں تھوڑا انتظار کریں میں نیچے سے کتاب لے کے آتا ہوں کوئی نہیں میرا خیال ہے ابھی اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کسی اور وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں ابھی سے وہ نماز بھی پڑھنی ہے تو تین منٹ بات کر لیتے ہیں چلیں چلیں جی ضرور کریں ضرور کریں یہی والا عقیدہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ و آپ سن رہے ہیں میری بات جی جی میں سن رہا ہوں آسمان کے <تصف> درمیان پانچ سال یہ پورا جو حدیث جو پڑی بالکل وہی سیم والی ہے لیکن <تصف> عبداللہ بن آباد سے روایا تھے مسند احمد میں سن ابی داؤد میں رد پھر باب جامعہ میں کہ بنی آدم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رش کے اوپر ہے اور بنی آدم کے عمل میں سے کوئی عمل اس سے پوشید اور مخفی نہیں دیکھیں بھائی ارش کے اوپر ہونے کا دیکھیں میں نے انکار نہیں کیا جی جی ٹھیک ہے اب اس سے یہ کیسے لازم آ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات عرش کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے وہی بات وہی آ گئی نا کہ آپ مفہوم مخالف سے سارا کچھ آپ ثابت کر رہے ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تو ٹھیک ہے یہ ابو محالی رحم اللہ کہتے ہیں اس کا مانا کیا اس طرح جی جی بالکل کوئی اس طرح عقیدہ بتا دیں اسے بھائی جس میں صلح میں سے جس میں یہ چیز ہو کہ اللہ سبانہ ہر جگہ ہے ہر مکان میں اور زمین پر بھی ہے یہ سارا کچھ یہ جو کچھ دیکھن, تو بتا دیکھیں بھائی, بھائی... دیکھے ہم کسی جگہ کی تخصیص نہیں کرتے جگہ کی تخصیص کرنے سے مکان ثابت ہو جائے گا کلو आب... مکان بھی نہیں کلو مکان کلو مکان, مکان, مکان, مکان سے हैं. ہم نے آپ کو مطلب بتا دیا ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں محدود نہیں ہے جہاں پہ جگہ ختم ہو جاتی ہے اللہ کی ذات اس سے بھی آگے ہے آپ <سطور> ہمارے عقیدے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں محدود نہیں ہے جگ, جگہ محدود ہے جگہ ختم ہو جاتی ہے اللہ کی ذات اس سے بھی آگے ہے اور لا متنا ہے کوئی کونہ نہیں ہے کوئی آخری کنارہ نہیں ہے اللہ کی ذات کا تو مطالعہ کریں آپ نے کیا بھی ہوگا میرا عقیدہ سمجھ آیا یا نہیں آیا آپ کا عقیدہ سمجھ آئے لیکن وہی اختلاف ہوئی ہے کہ اللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زمین پر نہیں مانتے بالکل نہیں مانتے ہم اللہ سب کے <تصفح> خود زمین پر ہے ساتھ اب <تصفح> یہ دیکھیں نا اب یہ دیکھیں کہ میرا عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ جو ہے نا آصف یہ جامیہ کے دیکھیں جامیہ کا عقیدہ سے کہیں ثابت ہم اللہ کو لوگ مانتے ہیں گلان مانتے ہیں اور, اس اور کیسے گلان مانتے یہ ہمیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی مکان ہے یا یہ دیکھیں بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساری کیفیت مشہور ہے سارا کچھ مشہور ہے تو پھر آپ اس کی بنیاد پر انکار دوسری چیز کا کیسے کر سکتے ہیں اس لیے ہم کر سکتے ہیں کہ ایک دلیل سے بھی نہیں ملتا کہ اللہ سبحانہ سبانا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دیکھیں یہ ابھی علامہ کرتبی رحمہ اللہ نے الجامعہ و احکام میں, میں لکھا ہے قال ابو المعالی قولہ لا تفضلونی علی یونس ابن مطا المانہ فإنی لم أكن وانا فی صدرت المنتہا بأقرب الى اللہ منہو وهو فی قعر البحر فی برطن الہوت اللہ کے لئے فرماتے ہیں کہ میں صدرت المنتہا پر تھا لیکن یونس سے زیادہ اللہ کے قریب نہیں تھا اور یونس کہاں تھے وہ بطن الہوت سمندر کے اندر تھے اگر باقی الفاظ کا آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ظاہر پہ لیتے ہیں تو ذرا اس کو بھی ظاہر کے اوپر لے نا تھوڑا سا اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ قرطبی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں وہ سفی کہ اللہ کی ذات کسی خاص جہت میں نہیں ہے یونس اسلام سمندر کی طے میں ہوتے ہوئے اللہ کے زیادہ سب سے زیادہ قریب ہے یہ تو یہ تو قرآن کی یہ بھی آیت ہے نا پھر وہ جو آبی میں نے اللہ عمّا تو بھائی دیکھیں نا پھر آپ کا جو اصول ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز کو ظاہر پر لیتے ہیں تو پھر اس آیت کو اگر ظاہر پر لیں تو پھر اللہ کی ذات کا تو ہر جگہ ہونا تو بدری اولا ثابت ہو گیا متویجات بھی یمین ہی اللہ کی قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی یہ سے تو اللہ کی زبان کی, کی طاقت ہو رہی ہے اللہ کی عظمت ثابت ہو رہی ہے اس سے نا؟ نہیں اللہ کی ذات کی عظمت ہر اعتبار سے بیان ہو رہی ہے نا آپ یہ نہ کہیں نا کہ صرف ایک ہی اعتبار سے بیان ہو رہی ہے اللہ کی کیسمان تو پھر جب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آ... اگر آپ اس کو ظاہر کے مانا مانع서도... لے تو ذرا اس کا مطلب تھوڑا سا بیان کر دیں مطلب صاف واضح ہے یہ تو قیامت کے دن بات ہو رہی ہے کہ اللہ سفانہ تعالیٰ کی یہ قیامت کے اے... دن کی بات نہیں ہے میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر آپ اس کو پڑھیں تو اللہ سبحانہ کی یہ علم ہے یعنی اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا دیکھیں آپ جب یعنی کہتے ہیں تو طویل کی طرف چلے جاتے ہیں نا آپ کہتے ہیں کہ آپ ظاہر پہ لیتے ہیں ہر چیز کو تو یعنی جب کہہ دیا تو پھر آپ اگر ہم طویل کریں تو آپ کہتے ہیں آپ غلط کرتے دیکھنے ہیں دیکھنے آپ سے نہیں کر رہے میں ظاہری معنی،, معنی نہیں معنی نہیں ہے نا ظاہری معنی پھر کریں نا متویعت بھی یمینی اس کا ظاہری ترجمہ کر دیں پھر اسی، اسی صحیح بخاری تفصیل ٹھیک ہے نا باب تعالی وما قدر اللہ قدر اس کے بھی تفسیر سے بیان کرتے ہیں اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام پہاڑوں اور درختوں کو انگلی پر رکھے گا پھر انگلیوں پر رکھی ہوئی ان تمام مخلوقات کو ہلا ہلا کر کہے گا میں ہی بادشاہ ہوں میں ہی اللہ ہوں اب انگلی سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں یہاں پہ اس پہ انگلی سے کیا مراد ہے اللہ سبحانہ پڑھا تو انگلی اس کا کن میں کفیت کو نہیں پتا دیکھیں نا آپ وہ ظاہر پہ لے رہے ہیں نا جب آپ نے کہہ دیا کہ انگلی ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے تو انگلی تو مان لیا نا آپ نے جی تو پھر جسم تو مان لیا آپ نے آپ کہتے ہیں جسم ہے لیکن جسم کی کیفیت معلوم نہیں ہے گویا کہ یہی مطلب ہے نا آپ کا ابھی میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں نا تفصیل بھائی بھائی حدیث کے اندر علماء اسلاف نے جو متشابہات کے بارے میں ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق دیکھیں نا کہ متشابہات کے بارے میں وہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جہاں پہ انگلی آئے گا تو اس کا مطلب انگلی ہوگا تو ذکر ہے اور اس پر ایمان ہے لیکن وہ ہاتھ ہاتھ سے مراد جسم والا ہاتھ نہیں ہے تو ہم جسم ہم نے کب کہا ہے جسم ہم نے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس کو ظاہر پہ لیتے ہیں تو ظاہر کا مطلب کیا ہے پھر داہر کا مطلب یہ تو ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرح اللہ کا جسم ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ ہماری طرح دیکھیں آپ جسم آپ جسم ہماری طرح کہیں یا کہیں کہ آپ ہماری طرح نہیں ہے وہ جسم تو مان لیا نا آپ نے یہ ابھی دیکھیں میں آپ کو دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری طرح نہیں ہے آئے بتا رہا ہوں اور حدیث سے بتا رہا ہوں اس میں وہ چیز نہیں ہے نا آپ کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں تفصیر کرتبی کے اندر جو ہے وہ ساخ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے وہ زکر ساخ ساک جو ہے نا یوم شف ان تو اس کے بارے میں زکرا ابن المبارک قال اخبرنا اسامات ابن الزید عن اکرمت عن عن عباس رضی اللہ قرب و شدت ٹھیک ہے آگے کیا ہے جو جو. ایک منٹ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے وہاں پہ ساخ کے بارے میں ہاں اما ما رویہ <رُوِيَة> علامہ کرتبی رائےم الگ فرماتے ہیں اما ما رویہ انکشف انتظیفا معناه ان یکشف عن العظیم من امره اب ساق سے مراد امر مراد لیا ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر سن لیں اما ما روی ان اللہ یکشف عن ساقه ان فانه عز وجل يتعالى عن الاذאי والتبعيز ان يكشف ويتغطى و ان ومعناه ان يكشف یعنی انہوں, انہوں, انہوں نے پنڈلی سے مراد امر لیا ہے جی جی بالکل امر لیا ہے نا علماء اسلاف کا ہمارے اسلاف کا یہی عقیدہ ہے یہی نظریہ ہے متشابہات کے بارے میں کہ ان کو ظاہر پر نہیں لیا جائے گا اگر ظاہر پر لے گے تو جسم ماننا پڑے گا پھر وہ تو مجسمی ہے جو وہ تو مانتے نا دیکھیں انہوں نے اس کا ہر مطلب بیان کر دیا نا کہ اللہ کا ہاتھ ہے اس کے لیے طول ہے اس کے لیے عرض ہے یہ کہہ دیا نا آپ نے بھی یہ کہہ دیا انہوں نے بھی کہا کہ جسم ہے لیکن انہوں نے اس کا سارا بیان کر دیا آپ نے بھی جسم کہا کی ده حدیث ہے یہ دیکھیں اللہ تعالی اجاب رضی اللہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی دیکھیں لا یسال اللہ لا یسالوا بوجهه الا الجنہ الجنہ سنت نبی دعوۃ دادا دیکھیں بھائی آپ جو ہے نا وہی بات آگئی کہ آپ لے رہے ہیں الفاظ کے ظاہر کو ٹھیک ہے اگر اس طرح دیکھا جائے نا تو اللہ سفان شاب کے متشابہات کے ظاہر کو لینے سے منع کیا گیا ہے ہمارے اکابر نے منع کیا ہے ان چیزوں سے آپ نے اکابر نے منع کیا لیکن صحابہ رام کا کیتا دیکھیں جب پوچھتے ہیں اللہ کو قیامت کے روز دیکھیں گے کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کرتا ہے تمہیں بھی رات کے چاند میں دیکھنے میں کوئی دقت ہے انہوں نے فرمایا نہیں تم اللہ کو اپنے اللہ سبحانہ سفان اس طرح دیکھو دن کے ٹائم جو سورج کو دیکھتے ہو اس طرح ہم اللہ صبح تک دیدار کریں گے پھر اللہ کے رسول وسلم نے کیفیت بھی بتا دی اس کے اندر کس طرح دیکھیں گے تو <laughs> پھر یہ تو صحابہ کرام کے اوپر بھی آپ کے پھر بدرجی نہیں نہیں صحابہ کے اوپر صحابہ کے اوپر بالکل فتویٰ نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات کے لیے انہوں نے کوئی محدود انہوں نے کوئی کیفیت بیان ہی نہیں کی انہوں نے سوال کیا ہے نا جس طرح مجھے زام کہہ رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں کہ میں ثابت کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ کو کس طرح دیکھیں گے پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کس طرح نے اللہ سبحانہ دیکھے دیکھیں بھائی آپ جو صحابہ کا بھی یہ چاند والا وہ دیکھ رہے نا دے رہے نا اس کا آپ کی دلیل کے ساتھ تعلق نہیں ہے دیکھیں آپ نے وجہ سے استدرال کیا ٹھیک ہے وجہ سے ید سے دیگر ارکان سے آپ نے استدرال کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم جسم مانتے ہیں لیکن کیفیت نہیں مانتے کیفیت نہیں مانتے اب کہتے ہیں کیفیت کہتے جسم کس طرح ہے کون سا جسم دیکھے دیکھیں جسم تو مان لیا دیکھیں یہ تو جامع کہتے ہیں نا جیسے بھائی ہاتھ سے مراد قدرت ہے نہیں دیکھیں آپ نے آپ نے جسم تو مان لیا اب جسم کیسا ہے کس طرح ہے آپ کہتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے جسم تو مان لیا نا بنیادی اختلاف تو ثابت یہ ہے ظاہر نہیں لیا جائے گا ان آیات کا اگر ظاہر لینا ہوتا تو الشتوا معلوم والکیف بلکیف مجہول نہ کہا جاتا آپ ایسے کریں اسلاف اسلاف کا اس کے بارے میں اسلاف کا اسلاف اسلاف کا اس کے بارے میں عقیدہ معلوم کریں ٹھیک ہے کہ یہ جو ید ہے وجہ ہے ان کے بارے میں اسلاف کا عقیدہ کیا ہے ٹھیک ہے جی بھائی ہیلو جی جی ہم سن رہے ہیں بھائی کیا خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے میرے پاس ایک بج گیا ہے صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھنی ہے نماز نہ جاتی رہے تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات بھی کریں گے اچھا یہ تو ابھی ابتدا تھی ابھی تو بہت سی بات ہونی ہے یہ تو شروعات میں تھوڑا تعارف تھا یہ چیزیں تھی ابھی نیکسٹ ٹائم کبھی بات ہوئی تو کتابی حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ کتابیں وغیرہ میرے پاس فی الحال نہیں میں ریڈی نہیں پیسے آپ سے اسلائی بات کی میں برحال آپ جو ہے نا تھوڑا سا اس معاملے میں یہ دیکھ کے آئے کہ متشابہات کے بارے میں اور آپ نے یہ جو مخلوق والی جو بات کی ہے اش میں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ شاء میں کروں گا جی توفات العوضی کو لازمی دیکھیے گا العوضی میں اس کو بھی دیکھوں گا اور تاکی بھی بالکل میں کروں پیشہ ٹھیک ہے ٹھیک اچھا یہ بات جو ہم کر رہے تھے نا صفے بھائی اس میں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے کوئی مناظرہ کیا یا جس طرح چیز بھی اصلاح کرنے کرنی دیکھیے ہماری چیز بات ماشاءاللہ کافی اچھے انداز میں ہوئی ہے تو کیا خیال ہے میں اس کو اگر فیس بک پہ دے دوں تاکہ لوگ سنیں اس سے اتفاق کریں آپ کی اجازت ہے نہیں فیس بک پہ فیس بک والا ابھی میرے پاس ریکارڈنگ نہیں ہے تو کس طرح آپ کر سکتے طرح آب آب آب آپ اپ میرے اوپر زیادہ آپ میرے اوپر یقین رکھیں میں نے آپ کی اپنے سے زیادہ آواز صاف رکھی ہے اپنے پاس نہیں وہ باتھائی بات اس طرح ہے نا کہ اس طرح کا زین نہیں تھا کہ اس طرح کی باتیں دلائل سے ہم بات کریں گے پھر آپ کی دلائل اس میں نہیں دیے گئے اس میں تو زیادہ ہماری آپس میں مکالمہ ہی ہوا ہے ایک کے ساتھ دلائل تو ہوئی نہیں کتابی سے جس طرح دلائل ہوتے ہیں یا میں نے کچھ ایک دو دیلے دلیلے بیان کی ہوں گی آپ کو پتا ہے ایک دو آیات پڑی دلائل کی بھی بات تو آئی ہے اور کوئی میں کہتا ہوں اگر اس پہ تھوڑا سا اگر بات کی آپس میں لگا دی جائے انشاءاللہ آپس میں کوئی باقی لوگوں کو روک دیں گے کہ کوئی اس کے اوپر برے الفاظ یا کو نہ لیکن یہ کہ ہماری جو جس انداز سے مثبت انداز سے گفتگو ہوئی ہے تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا کبھی اس طریقے سے بھی بات کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں لگاؤں گا اگر اجازت نہیں دیں گے تو پھر نہیں لگاؤں گا نہیں نہیں میرے خیال میں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو, تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ضرورت نہیں کیونکہ اس میں کچھ طرح دلائل نہیں ہے کسی کو استفادہ ہو یا نئی کچھ ہمارا آپس میں ایک تعارفی مکالمہ تھا یعنی انفرادی بات جی جی, جی میں لوگوں دو کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھیوں کو بھی کہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات ہو سکتی ہے جو ہمارا موضوع تھا ہم نے اس کے اوپر بات کی جی جی جی ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ ایک موضوع سے فرار ہو کہ انسان دوسری پہ بات نہ بن پڑے اس مچانا شروع کر دے یہ چیز نہیں ہے نا یہ چیز بس میں یہی لوگوں کو یہی لوگوں کو بتاؤں گا نا کہ بھائی آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ بات اگر اچھے انداز سے کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے تو یہ ایک سبق ہے اس کا موضوع کیا رکھیں گے پھر آپ لگانا ہے تو اس کا موضوع وغیرہ اس کا میں کوئی موضوع نہیں رکھوں گا بس ایسے کیا باور کروانا ہے اندازے گفتگو سلیقہ تہذیب کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی دس بیس منٹ کتنی ہماری بات ہو گئی تقریبا ہماری گفتگو تقریبا تقریباً ایک گھنٹہ سینتیس منٹ گئی اس میں کچھ امپورٹنٹ کوئی باتیں کوئی اس طرح جو ابھی یہ بات کر ہیں یہ تو جاڑ کرنے والی چیز ہے یعنی جس طرح کوئی اس طرح کوئی بات ہے استفادہ بھی ہو یہ چیزیں وہ کر دیں تو اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں جی ان میں اس کا جو کرتا ہوں اللہ میرا سوال اور آپ کا جواب ہو آپ کا جواب ہو میرا سوال ہو اس طرح کرتے ہیں بہت شکریہ جناب جزاکم اللہ خیرہ جزاک اللہ خیر اور میں آپ کی عزت کرتا ہوں بھائی آپ مجھ سے بڑے اور کوئی اس طرح کوئی بات ہو جائے صرف میری عزت نہیں بلکہ تو میں تو کہتا ہوں آپس آپ میں بڑے اللہ کے رسول اللہ کی حادی سے اللہ حدیث ہے. جنبڑوں کا احترام کرنا اللہ کے جلید ہونے کا احترام کرنا یہ بھی ہے بڑا میں تو کہتا ہوں جی آپ آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ادب احترام کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اختلاف میں زیادہ تر بات طریقہ ہوں کہ کوئی آپس میں بالکل اور عقیدہ ہمارا اگر سلیم بالکل یہ چیزیں جو ہیں نا بالکل واضح ہو جائیں اور جس طرح آپ نے گفتگو کی بہت سی باتوں پہ الحمدللہ میں نے تباہ کیا ہے وہ اگر ہو جائیں واقعی اس طرح کی اگر باتیں ہم میں آ جائیں اور متاثب اور تشدد یہ متشدد ہونا یہ چیزیں چھوٹ جائیں تو الحمد امت ایک ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ان شاء ہوگی ان امت ایک ہوگی ان ہمارا کوئی وہ مکان تھا بھی ہمیں ملے گا آپ کو پتا ہے خلافت وغیرہ تو ہے نہیں چلیں جی ٹھیک ہے یہ دونوں میں یاد رکھیے گا ابھی میرے لیپ ٹاپ کی بیٹری بھی بالکل ڈیڈ ہونے والی ہے تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی السلام علیکم وعلیکم السلام